اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میاد الگے تو اس وقت تک آ بھلائی کے ساتھ روک لو آنے کو اچھے سلو کے ساتھ چھوڑ دو اور انہیں زرردی کے لیے روکنا نہ ہو کہ حد سے بڑھو اور جو عیسا کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹھا نہ بنا لو اور یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے اور وہ. جو تم پر کتاب اور حکمت اتاری تمہیں نسب کو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے